اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہی تو اپنی سر گھماتے ہیں اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں